فرماتے ڈال کسی کو ٹہل جاتا ہے یا اگر اس کو کوئی حلوہ کھلا دو یا کھیر کھلا دو یا وہ افزا کھلا دو سب کڑوا لگے گا اور جب سانپ کا زہر اتر جاتا ہے تو ہر چیز اپنی اصلی حالت میں اس کا ذائقہ اثر محسوس ہو جاتا ہے مدد فرماتے تھے کہ گناہوں سے خوب ہمت سے بچنا چاہیے کہ گناہوں میں تلخی ہوتی ہے تو جب گناہوں کا زہر جسم و جان میں سرحیت کر جاتا ہے یعنی روح میں سرحیت کر جاتا ہے تو اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے نصیحت کرو تو اس کو ترخ معلوم ہوتی ہے اور جب ہمت کر کے گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لیں اللہ سے سچی توبہ کر لیں تو یہ زہر آہستہ اس طرح اتر جاتا ہے اور پھر بھلی بات معلوم ہوگی اور بری بات بری معلوم ہوگی اور اس دعا کا اہتمام بھی حضرت نے خاص طور سے ہونایا تھا کہ جو سے اس دعا کا اہتمام کرے گا ان اللہ تعالیٰ اور ضرور اس ضرور والی اللہ ہو جائے گا اللہم حقا حقا باطل باطل اے اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے کہ حق سامنے ہوتا ہے لیکن حق دکھائی نہیں دیتا یا اس کو برا جانتا ہے اور ظم ہنتے باہر کہ ہمارا ہم اس کی اتباع کو ہمارا ریسک بنا دیجئے ایک تو یہ کہ بعض اوقات دکھلائی بھی دے جاتا ہے لیکن عمل کی ہمت نہیں ہوتی تو اس کو ہماری طباع ہو ہمارا رس بنا دیجیے بعض اوقات ہم سامنے ہیں لیکن عمل کی کوشش نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ کچھ کر لیا کچھ نہیں کرا تو اس کے لیے فرمایا کہ رس بنا دے ہمارا تاکہ یہ کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے نفسلن کا منہ ترتا دستکا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں کر دیا اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی تو اس طرح ہے اللہ جب تک ہم سب کے سب احکامات کے شرائیہ پر آپ کی مرضیات پر سدا نہ ہو جائے پورے کے پورے اتار گزار نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں موت نہ بھی دی ہے اور اللہ باطل یعنی برائی کو یا برائی کو بے وفائی کو اور آپ سے سرکشی کو جو ہے ہم کو دکھلا دیجئے کہ آپ کی نامزی کا راستہ آپ کی ناپسندگی کا, کا راستہ ہے اور اور پھر یہاں بھی یہی مانگا کہ اللہ ورژن استناب اس سے اجتناب کو ہمارا رس بنا دے یعنی جب تک کے تمام کی تمام نافرمانیاں ظاہری بھی اور باطنی بھی ظاہری گناہ بھی ہم نہ چھوڑیں جب تک اور باطنی گناہ بھی جب تک ہم نہ چھوڑ دیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے یعنی کہ کامل فرما برداری نصیب فرما کر پھر دنیا سے اٹھائیے شیو مولائی عالم مجدد ددانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتصاد احمد اللہ علیہ کے اشار ہیں نہیں ہوتی ہے تیرے سنگ کے در سے اب جبین ساقی کسی کی یاد میں ہے مزہ جانے ہر جیسان کسی کی یاد میں ہر پر کام شاید وہ گئی ہے اب الش دل سے جو ایک کو بھی اب جاتی نی سام عجب لگ تیری آ رحمت شرمت میری دل کو اجب تیری آبر رک میں کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ نی نہیںر سا اجب رام دل پوج ل دیا گوش رامت می دل کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگے دردے تب جبھی نہیں اٹھتی ہے تیرے سے, تب جبھی ساتھی کی یاد میں ہے تب ترجائیں ہنسی سی کرے ماں جات ہے اشو سے تر ہے آس کی دکھا دوں تجھ کو اپنے کو متی کابیا دکھا دو تجھ کو اپنے پہلے ہاتھ پر رکھ دے چرا دے آر تو ہاتھ پر رکھ دے دکھا دو تجھ کو اپنے کو مستی کا ابھی. دکھا دوں تجھ کو اپنے کو مستی کا دم تو پہلے ہاتھ پر رکھ بی پہلے ہاتھ پر رکھ شرابے دی چرا دے آشتا پلائی تم میں شیری ہوا تارو ملائی جو میں شرگی عاری کو میرے, میرے سے میں دردے جام بھی کیا نہیں سام میرے سے میں دردے جام بھی کیا نہیں سا تلائی تون شلی ہوا تاروی کو تلائی ت نے جو کو میرے سے درد بھی کیا میرے سے کسی کی میں بب رش تیری یاد میں یہ ہے دل کا تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے عش کو تے تر ہے آج تیری تر نامی تاپ میرے عرش کو تر ہے آج تیری تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا پہلے یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے ارخو سے تر ہے آج تیری سرتا میرے طرح آج تیری سر داد میل کر دے آیا دل پر ماہیں پور دے آیا دل پر مجھے دل منو تلوار ہو میری ناد مجھے دل منو تلو ہو میری ناجے متا میں متا میں س کر دے آیا دل پر مجھے در منو من سلح ہو میری نان جی صاف مجھے دل من نو ہو میری اب کر تار سے مجھے کوتالی میں جہاد اب مجھے جہاں داری مجھے جب اخدار نہیں بات مجھے جب ہوش باتے یہاں نان بات اب ہے کرتے ہیں مجھے کو تاری میں جہاں داری نا پہ مجھ کو تاری مجھے جب ہوش نئی اپنا نہیں بات یہاں کسی کی یاد میں ہے تر جاتے ہادی سادی گرے ماں جاتے آر کو سے تر آس دیش تر کہاں جما <تصفيق> a os dinic sa na strašna sa دیش میں تدکر وطن میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ اس کا عمان ہے پردیش میں تدکرۂ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اے اصلی کا تب دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اے اصلی کا تب کل بھی یہ مضمون پڑھا گیا تھا ہر بالا کے مضامین بہت, بہت میں کیا کہیں اصفا نہیں ہوتے ہمارا منہ کیا کہ ان مضامین کی تاریخ کرے اللہ تعالیٰ قدر کی کافی مسیحی فرماتے یہ دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں ہر بالا نے اشار فرمایا عامرین کا فتنا اور اس کا ردی جو عملیات کرنے والے ہوتے ان یہ فتنا بہت پھیل چکا ہے زمانے میں اور اس کا رد یعنی اس کو حضرت نے کیسے اس کا تیہ پاچا کر دیا اشاخ فرمایا کہ کے فلاں صاحب ایک عامر کو لائے اور مجھ پر زور ڈالا کہ بس آپ ان کو دکھلا دیجیے حضرت کو فارش تھا دانا پورا حصہ حضرت کا بازو مبارک اور پورا جو حصہ فالج تھا اسی حالت میں حضرت نے تقریباً بارہ تیرہ برس دنیا کے کونے کونے میں سفر بھی فرمایا شا فرمایا کہ فلاں صاحب ایک عامل کو لائے اور مجھ پر زور ڈالا کہ بس آپ ان کو دکھلا دیجیے بتا دیں گے کہ آپ کو کیا ہے یعنی مرض ہے جن ہے یا جادو ہے میں نے کہا کہ میں نہیں دکھلاتا ہوں ان عبل کے چکر میں میں ہرگیز نہیں پڑھنا ان عمل کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے ہمیں تو جان دینا قبول ہے مگر ان کے چکروں میں پڑنا قبول نہیں صحابہ کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگ عاملین کے چکر میں آئے ہوں جاہل لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے مرد ہو ہمیں تو سنت کا طریقہ محبوب ہے کہ دو نفل پڑھ کر اللہ سے اپنا غم کہہ دو اور بے فکر ہو جاؤ حدیث جاؤن فضا جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے ورانا شادی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کبھی میں نے جھاڑ پونک کو اہمیت دی تو جنہوں نے کبھی میری گھڑی توڑ دی کبھی کوئی اور چیز توڑ دی تو فرمایا کہ ان عملیات کے چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے میزبان کے نوازے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اس عامل کو دکھاؤں میں نے کہا ہرگز مت دکھاؤ ایسے صحابہ میں عامرین کا وجود نہیں تھا جو چیز خیر و قرون میں نہیں تھی یعنی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کے زمانے میں تھی نہ تازائی کے زمانے میں اب چودہ چودہ سو برس کے بعد ان عاملین نے کھانے پینے کا چکر بنا رکھا ہے فائدہ ہونا تو کوئی کمال نہیں فائدہ تو چھو چھکر سے ہو ہی جاتا ہے نفسیاتی طور پر آپ کچھ نہ پڑھیے چپکے سے ابے الو گدے کمینے کہہ کر دب کر دیجیے وہ کہے گا کہ میرے کل بھی کہا تھا کہ مجھ سے لوگ ہوشیار ہیں جو لوگ تم ہیں ہوشیار ہیں مگر بدکمانی بھی جائز نہیں میں کسی قابل نہیں ہوں لیکن اللہ کا نام بہت بڑا ہے اللہ کا نام پڑھ تو ہوں بس جو ہونا ہوگا ان کے نام سے ہو جائے گا اب یہ جو عامر آیا تھا موتی حسین نے بتایا احمد اللہ جی یہ اپنی جھاڑ مک میں جے پال جوگی کا نام لیتا ہے بتائیے ہندوانہ نام سے برکت ہوگی اب تو جگہ جگہ دیواروں پہ وہ نام ہی ہندوانہ لکھے ہیں اور مسلمان اور سائی لوگ جو سے جا کے جا کے کور میں مبتلا ہو رہے ہم بھی کوئی نکل آئیے وہ بہت مشہور ہو رہی نے قصہ سنایا تو اندر جا کے وہی جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کو رشتے پر جھانچہ دیا تھا کسی نے لمبا قصہ اب یہ جو عامر آیا تھا مفتی حسین نے بتایا کہ اپنی جھاڑ پھونک میں جے پال کا نام لیتا ہے بتائیے ہندوانہ نام سے برکت ہوگی یہ خود غیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے استمداد ہے مدد طلب کرنا اور غیر اللہ سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا حرام ہے بلکہ شرک ہے اللہ کا نام لو اللہ تعالیٰ کا ایک نام فار ہے جس کے معنی ہے اللہ یقون کل شعیم مسفر ہی تم لوگ باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو ابھی جب مجلس ختم ہو جائے گی پھر کر لینا پھر ہماری طرف سے اٹھے کود کی منع نہیں مجلس کے دوران دین کی بات کو غور سے سنو چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن تعالی ان شاء اللہ تعالی انوارات ان ان ان سے بھرے ملفوظات کے انوارات سبھی کو مستفیق کریں گے ان اللہ تعالیٰ کوئی محروم نہیں رہے گا غور سے سنو سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ یقون کلر شہی مسفرن تخت ہی و قضا و قدرتی ابھار وہ ذات ہے کہ ہر چیز جس کی پذا و قدرت کے تحت ہے اس میں شاقین اور جنات اور جادو سب آ گیا کیونکہ سب اس کی قدرت کے تحت ہیں لہذا اس نام کے ہر نماز, اس نام کو ہر نماز کے بعد ساتھ مرتبہ پڑھ کر دعا کرو کہ اے اللہ آپ کا نام لیا جس کے معنی ہے کہ ہر چیز آپ کی قدرت کے تحت ہے اس نام کے سبقے میں مجھ پر اگر جن جادو یا بیماری جو کچھ بھی ہے اس کو بھگا دیجئے مخلوق کے تمام سے حفاظت کے لیے تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ صبح و شام پڑھا کرو ہم کہتے ہیں کہ موت قبول کر لو اپنے اللہ سے مل جاؤ مگر ان نالائق عاملین سے علاج نہ کراؤ جو جے پال کو پکار کر ایمان خراب کرتے ہیں ہم اللہ پر جان دے سکتے ہیں مگر عاملین کے ہاتھوں ایمان حیات نہیں چاہتے جب اللہ کے پاس جائے جب اللہ کے پاس جانے کا مقررہ وقت آئے گا تو کیا کوئی عامل روک سکتا ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جے پال جوگی کا نام لینا غیر اللہ کو پکارنا ہے اور ایمان سے ہاتھ ہونا ہے میں اللہ کے نام یا فخار کا اللہ کی رحمت کو واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے نام یا فہار کی برکت سے ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائیے اور اپنی حفاظت نصیب فرمائیے کوئی شے نہیں جو اللہ کی قدرت سے خارج ہو تو ہم کیوں غیر اللہ کی خوشامد کریں کسی حدیث میں دکھا دو کہ جب کوئی نہ کوئی نہ اچھا ہو تو اس کو عاملین کو دکھاؤ ہے کسی حدیث میں عاملین کے دماغ ہم لوگوں نے خراب کیے ہیں ان کی خوشامد کر کے اکثر عاملین نے عملیات کو دھندہ بنا رکھا ہے اور یہ تو طے ہے کہ عاملین صاحب نسبت نہیں ہوتے یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا، تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاملین کی نسبت باطنی فوت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور عملیات پر ہو جاتی ہے سبحان محبت کی لغت ارشاد فرمایا کہ محبت کی لغت ہی ایسی ہے جو متقاضی وسل ہے حضرت کے مضمون ہے دیکھو کیا شاندار مضمون ہے شبح اللہ ارشاد فرمایا کہ محبت کی لغت ہی ایسی ہے جو متقاضی وسل ہے یعنی ملاقات کا تقاضا کرتی ہے ملاقات کے بغیر محبت محبت نہیں ہے حضرت نے سنایا کہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں احشاس فرمایا کہ محبت کی لغت ہی ایسی ہے جو متقاضی وصل ہے اگر دونوں ہوٹوں میں جلائی کر دو تو محبت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا محبت ایسی چیز ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو محبوب سے جدا ہونا گوارہ نہیں کرتی انگریزی میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو محبت کی صحیح تعبیر کر سکے لفظ کہیے تو دونوں ہوٹ الگ رہتے ہیں اور محبت کرو تو دونوں ہوٹوں سے ملنا ضروری ہے بغیر دونوں ہونٹ ملے محبت کا لفظ نہیں نکل سکتا اللہ بہوسی تفسیر روح معنی میں فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ ہی ایسا ہے کہ دونوں ہونٹ ملے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا محبت جب ہو جاتی ہے جد تو جدائی گوارہ ہونا ناممکن ہے اگر کسی مجبوری سے کہیں جانا پڑے تو دل میں ضرور اس کی یاد رہے گی مثلا شہر سے محبت ہو گئی تو اگر کہیں جائے گا, جائے گا بھی تو شہد کی رات دل میں رہے گی جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ اللہ ہی کی محبت ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی وہ اللہ سے جدائی گوارا نہیں کر سکتا گناہ کر کے اللہ سے دور نہیں ہو سکتا اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو پھر رو کر توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے آج کل مغرب مولانا عبدالحمید صاحب آزاد ویل سے سٹنگر پہنچے مغرب کے بعد حضرت والا کے کمرے میں مولانا موصول اور مولانا یونس پٹیل صاحب اور دوسرے احباب جمع ہو گئے کمرے اور برامدے میں کمرہ اور برآمدہ احباب سے بھر گیا ارشاد اور میئر کے غفلت کی دو قسمیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا دو قسم کا ہے نمبر ایک غفلت تام ما. نمبر دو غفلت ناقصہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو غفلتِ تامہ میں مبتلا ہوتا ہے گناہ بغیر غفلتِ تامہ کے نہیں ہو سکتا جب ہب تعالیٰ کی یاد آدمی کو بالکل نہیں رہتی تب گناہ کرتا ہے اور غفلتِ ناقصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے غہور ہو جائے اللہ یاد نہ رہے غرض سے دنیا ہو جائے اور اللہ کی یاد کا کیا طریقہ ہے اس زمانے میں زبان سے ہر وقت ذکر کرنا اپنے کو پاگل بنانا ہے جو ہر وقت زبان چلاتے رہتے ہیں ان کے دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا جب آدمی ہر وقت ذکر کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں ان کے پیخانے اونٹ کی میگنیوں کی طرح خشک ہوتے تھے اور اب دست اور لیکوڈ ہوتے ہیں تو اس زمانے پر اس زمانے کو کیسے تیار کر سکتے ہیں لہذا اب ہر وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوقات مقرر کر لیں چوبیس گھنٹے زبان کو مت چلاؤ ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا مولانا یونس پٹیل صاحب نے پوچھا کہ غہول میں معاشیت ضروری نہیں فرمایا کہ صرف غہول ہوتا ہے یہی غفلت ناقصہ ہے جب غفلت تامہ ہوتی ہے تب گناہ کرتا ہے بدنگاہی کرتا ہے یا بدفیڑی کرتا ہے فرض ہر گناہ میں غفلت تامہ ہوتی ہے اور غفلت ناقصہ میں آدمی کو ضرور ہو جاتا ہے یعنی یہ احساس نہیں رہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے بھول جاتا ہے اس حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوتا گناہ غفلت تامبہ میں ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور غفلت تامبہ بھی نہ ہو غفلت نافذہ بھی نہ ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہے یہی کمال بندگی ہے اور یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ ہر وقت بندگی کے دائرے میں رہے کسی وقت دائرے بندگی سے نہ نکلے اتنا خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جیسے اتنا خیال رہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں ابا کا اتنا ہی خیال فرض ہے کہ میں اپنے ابا کا بیٹا ہوں ایسے ہی ربا کا اتنا خیال فرض ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں جب تک انسان غفلت تاغمہ اور ناقصہ دونوں سے نجات نہیں پائے گا اس کا شمار में صدیقین میں نہیں ہوگا مرے گا تو ناقص ایمان لے کے جائے گا है। کامل تب نصیب ہوتا ہے جب نہ وفلت تاغمہ ہو نہ وفلت نافذہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس خیال رہنا کافی ہے زبان سے ذکر ضروری نہیں بلکہ اس زمانے میں جو زبان سے ہر وقت ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا ایسے بہت واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں پہلے ہی بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ذکر نہیں کریں گے تو اللہ اللہ नहीं होगा حاصل نہیں ہوگا اور کام نہیں بنے گا تو وہی ذکر سے تو کام بنتا ہے ضرور اور اللہ کا قرف بھی حاصل ہوتا ہے لیکن بنیاد اس کی ولایت کی بنیاد ولایت کی طواہ ہے اور تفواہ کو لوگ بہت کم اہمیت دیتے ہیں تصبیہ خوب کرتے ہیں نوازر خوب کرتے ہیں تحت گزاری خوب کرتے ہیں لیکن تفوا کا اہتمام نہیں کرتے شرعی پردے کا اہتمام نہیں نگاہ کی حفاظت کا جیسا ہونا چاہیے اہتمام کوئی نہیں ہے زبان کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے زبان سے کچھ بک دیا کبھی بڑوں کی شان میں گستاخی کر دی کبھی والدین کو کچھ کہہ دیا ستا دیا کبھی کبھی جو ہے غیبت کر ڈالی کبھی جو بول دیا یہ زبان کی بھی حفاظت نہیں ہے ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہے دل کی بھی حفاظت نہیں ہے, حفاظت نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو اس کو لوگ اہمیت دیتے ہی نہیں حالانکہ سب سے اہم چیز یہی یہ ہے اور ذکر بھی تخوا کی معاونت کے لیے کیا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے جیسا کہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص فرائض واجبات اور سنت موقع کی پابندی اور اہتمام کرے اور ایک بھی گناہ نہ کرے تو وہ ولی اللہ ہے چاہے وہ ایک تبدیلی ذکر اللہ اللہ نہ کرے چاہے ایک دفعہ بھی ترچید نہ پڑے کوئی نوافل نہ پڑھے کوئی تلاوت زیادہ نہ کرے کچھ بھی نہ کرے صرف اس بات کا اہتمام رکھے کہ گناہ نہیں کرنا ہے اور فرائض واجبات سنت موقعہ کی ادائیگی کیا ہے یہ بھی گناہ سے بچنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور جو نئی حکم کو بجا لائے گا وہ نافرمانی ہے اللہ تو حقیقت کیا ہے ولات کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا تو میرے مرشد تھے کہ جو شخص کوئی نفیل کام نہ کرے فرائض واضحات اور سنتِ موقع کرے تو وقتہ ولی اللہ ہے ایک گناہ بھی نہ کرے گا لیکن اسی چیز کو لوگ کم جانتے ہیں اور اسی لیے جو ہے اللہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا جو ہے صحبت کے محال ہے اور اگر محرویا اپنے مجاہجے سے اور اپنی مشقت اٹھا کے ہمت سے کام لیا بھی تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کو کچھ بکی دل نہ پیدا ہو جائے اپنی عبادت پہ ناز نہ پیدا ہو جائے اخلاق مرد نہ پیدا ہو جائے کوئی اخلاص بھی صحبت اللہ ہی سے ملتا ہے یہ لا محالہ صحبت اللہ کو تو حضرت خان کی رحمۃ اللہ نے فرمایا بس خیال رہنا کافی ہے زبان سے ذکر ضروری نہیں بلکہ زمانے میں جو زبان سے ہر وقت ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا یہاں وہ قصہ جو حضرت نے سنایا تھا کہ ایک شخص حضرت کے پاس آتے تھے ایک سال تو حضرت سے پیش ہونا چاہتے تھے حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو غصہ آتا ہے تو ان کا حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھا رہتا ہے جہاں کوئی باقی فوراً قلوج پہ اتر آتا ہوں. کہ یہ نوبت ہے کہ کوئی سلام بھی کرتا ہے تو میں اس کو گالی دے دیتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کوئی مارتا نہیں ہے گالی دینے میں حضرت آہستہ سے گالی دیتا ہوں. تو तो نے فرمایا کہ اگر تھوڑے دن یہی رہا تو کا ٹکٹ معمول تو ایک دن آپ سے بھی گاڑی دینا شروع کر دیں پھر حضرت نے فرمایا کہ پہلے سارا ذکر ملتوی کریں پھر اس کے بعد چھ آٹھ مہینہ سال کے بعد حضرت نے ان کو پھر بیٹھ فرمایا زبان سے ذکر ضروری نہیں بلکہ زمانے میں جو زبان سے ہر وقت ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی لیکن ہر وقت یہ احساس رہنا فرض ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جب یہ احساس رہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو گناہ کیسے کر سکتا ہے اس طرح گناہ سے بھی محفوظ رہے گا اور ہر وقت اللہ کا دھیان بھی رہے گا بس پورا دین اس میں آ گیا مبتدی متوسط منتظم ناقدین کاملین سب اس میں آ گئے یہ خفیہ کا انتہائی درجہ بھی ہے اور ابتدائی درجہ بھی تصوق کی ابتدا ہے اور اسی میں انتہا بھی ہے یعنی ہر وقت یہ دھیان رہے کہ ہم اللہ کے بنتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ احساس رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہی دولت ہے یہ ملتی ہے اللہ والوں سے ان کی صحبت سے ان سے تعلق کی برکت سے اور ان کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے سے اور اصلاح کی ادب سے اور گناہوں کو چھوڑنے پر مجاہدات سے اور سنت پر معذبت سے اور گناہوں سے دوری الباب گناہ سے دوری ان سب چیزوں سے اور حقیقت اس کی یہی ہے جو قرآن پاک نے منشور اللہ والا بننے کا خدائی منشور ہے جس کو اظہر فرماتے تھے پرانے پاک میں یا منتق اور یہ ساری دولتیں ہیں وہ ایک جگہ اللہ نے اپنی مہربانی سے جمع کر دی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس رہو تو گناہوں کو ہمت بھی پیدا ہو جائے گی گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے گناہ اور اس کی مثال بھی کیا سبحان اللہ کی جی مثال دی کہ دیکھو یہ رشوت جو ہے وہ رشوت لے کے چلا اور راستے میں پلاننگ کرتا جا رہا ہے کہ ہم اس رشوت کے پیسے سے گھر میں ساڑی خریدیں گے اور یہ خریدیں گے یہ ایک فلا فلا کام کریں گے اچانک اس کا ایک دوست ہمدرد دوست اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے رشوت کی رقم لی ہے اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں اور پولیس پارٹی تمہارے پیچھے ہے ابھی تمہیں کر لے گی تو جلدی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک مین ہول کھلا ہوا ہے ڈکن نہیں جلدی سے اس میں رقم پھینکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ڈکن چور کو بھی دیتا ہے ٹکر نہیں چراتا تو روم میں کام پھینکتا تو اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے اور پولیس جو ہے اس کو تلاشی لیتی ہے تو خوشی خوشی تلاشی دے دیتا ہے اور پھر پولیس والے معذرت بھی کرتے ہیں یعنی جو اللہ والا بن جاتا ہے جو اس کو شروع میں جو اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی تھی اب اس کو لوگ عزت سے سلام بھی کرتے جو تباہ پیار جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو وہ رقم پھینک کر ہوا یا خوشی اتنا خوش ہوا کہ میں کتنی بڑی مصیبت سے گناہ میں جانا گناہ کے کام کرنا اتنی بڑی مصیبت ہے اور یہ ہم اللہ والے ہوتے ہیں یہی हैं ہیں گناہوں کا زہر جیسے بھی گنا جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس کی زہر کی تلسی سے تو کوئی بھی چیز پیئے گا دودھ پیئے گا میٹھا کھائے گا کچھ بھی چیز وہ اس کو کڑوی معلوم ہوگی حالانکہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو میٹھی ہے لیکن وہ کہے گا نہیں یہ تو کڑوی ہے اب اللہ والا کہتے ہیں بھائی گناہ چھوڑ دو نیک کام کرو کہتے نہیں مجھے تو گناہوں میں مزہ آ ہے نیک کام سے تو میرا جی گند آ ہے تو یہ ہوتا ہے اور جب گناہوں کا سانپ کا زہر اتر جاتا ہے تو فرمایا میرے مشت نہیں کہ سانپ کا جو اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ نیم کی پتی بھی کھلاؤ تو وہ بھی کڑوی معلوم, معلوم ہوتی ہے اور میٹھی معلوم ہوتی ہے سانپ کی زہر کیا ہے اس لیے گناہوں کا جو کڑواہٹ وہ ترقی ہے وہ میٹھی معلوم ہونے لگتی ہے جب گناہوں کا زہر سر سے چڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو یہ ہے کہ تفوا جو ہے وہ بنیاد ولایت ہے گناہ نہ کرنا اور ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ ہم کسی کے بدے ہیں ہم اپنے نہیں ہیں ہم معاشرے کے نہیں ہیں خود اپنے بھی نہیں ہم تو کسی کے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں किसी का کسی کا توہی کا, کا, کا, کا ہوا جا رہا تو یہ ہے اہد اللہ की صوبت کی مثال اہل اللہ کی صوبت جی میں رہ کر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے مشقت زیادہ نہیں کرنی پڑتی معمولی سی مشقت اور نفٹ مجاہدہ ہوتا ہے اور گنا چھوڑ خود ہی چھوٹتے چلے جاتے ہیں اور چھوڑ کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ گناہ سے تو روح کو غم ہوتا ہے نفس تو شاد ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے نفس کو لیکن جو جی حضرت نے فرمایا کہ نفس کا ہیڈکوار... نفس ہے جی اور اس کا ہیڈ کوارٹر نفس کا ہیڈ کوارٹر دوزم کا ہے نفس دوزم کی برانچ ہے تو فرمایا کہ نفس کو بھی جو جی ہے خوشی ہوتی ہے لیکن گناہ کرتے ہی جو جی ہے حیات دوزفی ہو جاتی ہے لایا مو تو ہاں ہو جاتی کہ یہ نہ زندہ رہے گا نہ مرتح میں رہے گا عجیب جو کشمکش میں رہے گا اور تکلیف میں رہے گا گناہ کرنے والا بس گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ کے خوب کے مزے لوٹے کوئی زیادہ مشکل کام کرنے کو اللہ نے بتایا ہی نہیں جتنی ہمت ہو اور کا بتایا ہوا ذکر کر لیا بس اور پوری جان اپنی لگا دی گنا چھوڑنے سب, سب سے زیادہ کوشش گناہ چھوڑنے پر ہو ان شاء اللہ سے ذکر سے کام بن جائے گا اللہ مسجد سے ہی مولانا محمد موال علی سے جناب مولانا محمد, محمد صلی اللہ اللہ اللہ جو کچھ کیا میں اپنے فل سے قبول فرما لیجیے ہمارے یہاں آنا بیٹھنا سننا اللہ سب سب قبول فرما لیجیے اللہ مجلس پر رحمتوں کی بارش فرما اے اللہ برکتوں کا نظول فرما اہ کو رحمت برسات آپ کی محبت میں یہ اجتماع یہاں ہوا اے اللہ آپ اپنی محبت میں اس کو شامل فرما لیجیے اللہ اپنی محبت کے رجسٹر میں اس کو اپنی رحمت سے اور کرم سے اے اللہ قبول فرما کر درج فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو اس کے انعامات سے بھرپور مستفید فرما لیجیے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجیے کہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے اور ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں ایک لمحہ آپ سے غافر نہ ہو کیا اللہ ہم سب کو جز فرما دیجئے ہمارے گھر والوں کو جز فرما دیجئے حاضرین و حاضرات اور ان غائبات جتنے ہمارے متعلقین ہیں اور جو غیر متعلق مسلمان بھی ہیں اے اللہ سب کے سب کو اے اللہ اپنے جز کی بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ جلد فرما کر تحقیق کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما لیے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی پوری پوری کوشش کی توفیق فرمانی فرما لیے اے اللہ باب گناہ سے دور رہنے کی بھی توفیقرجیے گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجیے اپنی محبت سے مالا مال فرما لیے اے اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہے اللہ ہم کو روزگار میں برکت عطا فرما بیماروں کو شفاء کامل عاجل بھی عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے جو بالغ چلے گئے اللہ ان کی بے حصاب اے اللہ جو نابالغ چلے گئے اے اللہ ان کو ہمارے لیے ذریع شفاعت بنا دے اے اللہ ہمارے لیے مغفرت بنا دے اور صبر جمیر عطا فرماتے اے اللہ ان کے رشتے نہیں آئے اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب نیک اولاد فرما دیجئے. اے اللہ جن کے اولاد ہے اللہ اس کو فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار کامل بنا دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم والله نعوذ بك من شر ما استعاذنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان تستعان ولك البلاء ولا هم ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على النبي محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين امين رحمتك يا رحمن الرحيم میمن چلو گوزہ کھا رہا تھا بیگم نے کہا ذرا مجھے چکھائیں میمن نے ایک چلوزا دے دیا بیگم صرف ایک میمن باقی کا بھی یہی ذائقہ ہے ایک بار امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب خراب موسم کی وجہ سے بوتے کھانے لگا پائلٹ نے اپنا سارا تجربہ اور مہارت لگا کے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے آیا اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ تجربہ اور ٹیلنٹ کہاں سے حاصل کیا وہ نرمی سے بولا پہلے میں لاہور میں رکشا چلایا کرتا تھا میرے چار بیٹے ہیں एक ने एम किया है दूसरे ने इंजीनियरिंग की है तीसरे ने पी की है और चौथा मैट्रिक फेल है दोस्तों तुम जिस जाहिर को घर से क्यों निकाल नहीं देते बाप वही तो कमाता है बाकी तो सब बेरोजगार है शौर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बेगम सेल्फ कंट्रोल को तुमसे सीखे बीवी वो कैसे शौर जिसम में इतनी शुगर है پر مزاج ہے کہ زبان پر آ جائے ایک <laughs> شخص نے اپنے مالی حالات سے مجبور ہو کر جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے گھر میں کمرے میں عمل شروع کیا وہ حساب میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی ہم نکالنا شور سنجا کے کوئی ہوائی مخلوق جیسے تین کرنا چاہتی ہے پھر وہی آواز آئی مگر وہ اس بار بھی نظر انداز کر گیا دس منٹ بعد ایک چڑیل اس کی بیوی کی شکل میں ہاتھ میں بےرن پکڑے اس کی طرف آتی نظر آئی وہ آدمی بولا جھا بین یہ سن کر وہ ہسار کے اندر آئی اور اسے بےنگ سے مارنے لگی جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہسار کے باہر بہت سے جنات پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تب اسے احساس ہوا کہ اپنی اور مار کھا رہا تھا جب وہ مار مار کے تھک گئی तब एक दिन ने उसके कान में कहा सरकार पहले अपनी बीवी को काबू करो फिर हमारा सोचना लो शौर फिर तो ना ही समझो एक डाकू एक टैंक में डाका डालने गया उसने जब डाका डाला تو ایک شخص کے پاس گیا اس نے کہا کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے دیکھا اس نے کہا ہاں ٹاک نے گولی مار دی شخص سے کہا, کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے دیکھا اس نے کہا نہیں لیکن ڈاکہ ڈالتے تھے <laughs> ایک شخص نے جلد کے ڈاکٹر سے کہا آپ نے یہ شو کا کیوں کیا جلد کے ڈاکٹر نے کہا اس کی پہلی کہ جل کا مریض کبھی بھی مجھے رات کو فون نہیں کرتا دوسرا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور تیسرا وہ کبھی مرتا نہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر السلام اللہ